اللہ زی. یا مثال اس انسان کی یہ جو او ہے نا اس کا اس کا تعلق اگر آپ اوپر سے جوڑ لیں ذرا اسے سمجھیے یہ جو او ہے اس کا اگر اوپر جوڑیں المتر الزی وہاں بھی یہ ہے اللزی اور یہاں ہے کلزی ایک ہی جیسے الفاظ آ رہے ہیں نا تو مراد ہوا کہ ارا تم نے دیکھا نہیں ہے اس انسان کو حاج ابراہیم جس آدمی نے بحث کی تھی اس ابراہیم علیہ السلط سے ان کے پروردگار کے بارے میں اور اسی طرح اوک اللہ یا تمہیں مثال دیتے ہیں اس شخص کی وہ وہ جیسے تھا ایسے ہی ایک اور شخص کی بھی تمہیں مثال دیتے ہیں یہ مثال کس کی ہے یہ اللہ کے اچھے بندے ہیں اور وہ ہیں حضرت عزیر تورات کے کاتب تھے لکھتے تھے تورات کو اور چار سو پچاس قبل مسیح میں ان کا وجود پایا جاتا تھا اور بائبل میں ان کا نام ازرا ہے اور ان کے نام سے ایک صحیفہ بھی ہے جن پہ بھی خدا نے وہی نازل کی تھی اذرا ان کے نام پر بھی ہے صحیفہ ان سے منسوخ اور اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ حسب عزیر کا قصہ ہے اور دوسری رائے یہ ہے کہ اوکلزی یا وہ آدمی یہ نبی ہیں ہستے یرمیا علیہ السلاۃ والسلام تو یرمیا نبی تھے اسلام نے تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا البتہ بائبل میں یہ آتا ہے اور یارمیا جو تھے یہ ساتویں صدی قبل مسیح کے پیغمبر ہے بائبل یہ بتاتی ہے کہ ساتویں صدی قبل مسیح میں اللہ تعالی نے انہیں نبوت دی تھی 646 چھ سو چھیالیس قبل مسیح میں ان کے حالات ملتے ہیں یہودیوں نے بھی ان کا تذکرہ لکھا ہے عیسائیوں نے بھی ان کا تذکرہ لکھا ہے جوش انسائکلوپیڈیا وغیرہ میں ان کا تذکرہ مل سکتا ہے اوکلزی یا وہ آدمی تیسرے مراد دیے گئے کہ ہنستے ہزقیل علیہ السلاۃ والسلام تھے یہ ہزقیل جو ہیں یہ اور یارمیا دونوں پیغمبر ہم اثر تھے مواصر تھے, تھے تھوڑا بہت فرق ہوا ان کا اور بس اتنی بات اور ہے بائبل میں یہ جہاں پر ذکر آیا ہے نا ہست کا انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا اور اللہ تعالی نے قرآن میں بغیر سلزام کا ذکر کیا یہ بتایا ہے کہ حقیقت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا یہ آپ سے پہلے بھی شاید ارض کیا تھا اس کو یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ اللہ تعالی بہت کم کہیں کافروں کا بائبل کا کوئی قول نقل کرتے ہیں اور اسلام، قرآن اس کا ذکر کیے بغیر ایک بات کہہ دیتا ہے آدمی کہتا ہے اس بات کا مطلب کیا ہوا اب جب بیک گراؤنڈ میں جاتا ہے بائبل پڑھتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے اچھا اللہ نے اس لیے کہا اس کی مثال پیچھے گزر چکی نا کہ اللہ تعالیٰ ما کافر سلیمان اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تو وہ اختیار دماغ میں آتا ہے کہ یہ کہنے کی بھلا کیا ضرورت ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ ہے حکمران ہے اپنے کسی وزیر کسی, سر, کسی وزیر اعلی کسی گورنر کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ ہمارا بڑا بردار آدمی ہے اور اس پہ کوئی شبہ نہ کیا جائے تو آدمی سوچتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے تو ہی تو یہ کہا گیا ہے اور قرآن اس کو ذکر نہیں کرتا کہ کیا گڑبڑ وہ گڑبڑ پھر تفسیر میں دیکھنی پڑتی ہے اس لیے کئی جگہ پر قرآن پاک میں اللہ بس ان کی تردید کرتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی اور بس ایک بات کہہ کے گزر جاتا ہے تاکہ آنے والے تحقیق کریں کہ خدا نے یہ بات کیوں کہی ہے کبھی کبھی صرف ایک لفظ قرآن کہہ دیتا ہے اس سے زیادہ نہیں کرتا صرف ایک لفظ کہہ دیتا ہے اور در حقیقت زد پڑتی ہے تورات اور انجیل پہ اس لیے قرآن پاک کی تفسیر جو لوگ بھی پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بائبل کو بھی پڑھیں تورات کو بھی پڑھیں ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے پھر افادیت اور پھر قرآن پاک کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ اللہ نے کیا کہا اسی لیے ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا علی اور خدا کی یہ کتاب نگران ہے تو رات پہ بھی انجیل پہ بھی حکم لگانے والی ہے تورات پر بھی انجیل پر بھی جو کچھ وہاں ہے اس کو تم دیکھو گے اس کی روشنی میں. اسی لیے اللہ نے قرآن کا منصب ان سے اوپر کا رکھا ہے کہ قرآن نگرانی کرتا ہے اور متعدد مثالیں ہیں اس کی وہ مثالیں گزر گئی ایک مثال یہ بھی دیکھیے یہاں پر اگر یہ حسقیل علیہ السلاۃ السلام کا تذکرہ ہے اگر انہیں مان لیا جائے تو بائبل میں انہوں نے بتایا ہے کہ خواب انہوں نے دیکھا کہ ایسے ہوا ایک بستی تھی اجڑی اور یہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہے کہ نہیں اوکل زی یا مثال اس انسان کی مرہ اعلی قریتن جو ایک بستی سے گزرا کون تھے تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں عزیر علیہ السلام بھی گرمیہ بھی حزقیل بھی علیہ وسلطل لیکن اکثر مفسرین حسط عزیر علیہ السلام کی طرف گئے ہیں کہ وہ گزرے اور وہ لکھتے تھے تورات اور تورات کا نسخہ کہتے ہیں یہ بھی یہودی کہ تورات جل گئی تھی ختم ہو گئی تھی اور حزت عزیر نے آپ کے کاتب تھے اور انہوں نے پھر اپنے حافظے سے ساری چیزیں لکھوائی تھی کچھ بھی ہو ان کی شخصیت پہ بہت کچھ لکھا ہوا مل جائے گا مرا اعلی کر دن وہ ایک بستی سے گزرے یہ بستی کون سی تھی یا تو یہ بستی تھی یروشلم کی اور یا یہاں پہ مراد ہے بیت المقدس خاص وہ عبادت گاہ اس سے گزرے لیکن یروشلم یروشلم شہر میں ہی ہے نا بیت المقدس تو یروشلم شہر کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ وہ اس بستی سے گزرے اور کب گزرے پانچ سو چھیاسی قبل مسیح میں نہ پانچ سو قبل مسیح میں اس کے بعد پانچ سو چھیاسی قبل مسیح میں ہوا یہ کہ یروشلم جو تھا بابل میں بادشاہت تھی بخت نصر کی اور بابل اب تک عراق میں واقع ہے اور عراق میں قدیم زمانے کے آثار بابل کے اب تک ملتے ہیں اور وہ جادو اور شداد نے جو جنت بنائی تھی اور جو محلات ہیں یہ سب چیزیں آپ کو اب تک بابل میں ملیں گی تو بابل میں تھی بخت نصر کی بادشاہ اور بخت نصر بابل یعنی عراق سے چلایا یروشلم پہ حملہ کرنے کے لئے اور پانچ سو چھیاسی قبل مسیح میں اس نے حملہ کیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تباہ و برباد کر دیا اور جتنا شہر تھا خون سے اٹکے اٹ اور بیت المقدس کو بھی آگ لگا دی اس نے پوری طرح یہودیوں کی تباہی جو آئی ہے اور جتنے مرد اور عورت بچے یہودی تھے سب کو پکڑ کے آگ میں اس نے ڈال دی جلا دیا کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی بالکل اپنے زمانے کے جیسے ہٹلر نے کیا تھا وہ مخت نصر نے اپنے زمانے میں کیا ان پہ آتا ہے یہی ہے آفت اور عذاب ان یہودیوں پہ ہر دو سو سال کے بعد ڈیڑھ سو سال کے بعد کوئی پیدا ہو جاتا ہے اور اتنے جوتے پڑتے ہیں لگتے ہیں اب یہ بالکل جڑ سے پودا اکھڑ گیا اور ختم ہو گئے لیکن پھر یہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے پھیلتے چلے جاتے ہیں پھر ڈیڑھ دو سو سال کے بعد خدا کسی کو مسلط کر دیتا ہے کہ پھر انہیں ضلیل کرو اسی لیے ان کے بارے میں جنہوں نے انہیں مارا ہے اللہ نے ایک جگہ فرمایا تھے وہ بھی کافر لیکن اللہ نے فرمایا کہ عباد اللہ نا ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا تاکہ جا کے انہیں عذاب دیں اور پکڑیں تو کبھی کبھی جو قوم ظالم ہوتی ہے نا خدا اس سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا کہ تم تو ظلم کر ہی رہے ہو تم سے بھی بڑا ظالم آئے گا تمہیں جوتے پڑیں تاکہ تم آرام سے رہو جیسے جیل میں ہوتا ہے نا چھوٹے موٹے مجرم جو ہوتے ہیں بڑے مجرم کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ذرا انسان بناؤ اسی طرح اللہ نے باسنا علی کم عباد علی الی باسن شدید اور ہم نے ایسے بندوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا بہت سخت تھے لڑائی میں وہ پندرہ پارے کے شروع میں آتا ہے یہاں یہاں پہ بخت نصر بابل کی جو بابل شہر میں جس کی حکومت تھی اس کے ہاتھوں پانچ سو میں یہ یروشلم بالکل برباد ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں وہ اور وہ شخص جو گزرا ہے اس بستی سے شلم سے شلم خواب اور وہ بستی گری ہوئی تھی اللہ شہاد چھتوں کے بل چھتوں کے بل گری ہوئی تھی یعنی پہلے اس کی چھتیں گری اور پھر اس کے اوپر اس کی دیواریں گر گئی بالکل تباہ ہوئی بھی تھی کالا وہ بولے اور کہنے لگے انا یوز لاہ دموتی کیسے اس بستی کو اللہ زندہ فرمائیں گے جبکہ یہ مر گئے دو ترجمے اس کے کیے گئے ہیں انا یوی حاض اللہ کیسے زندہ فرمائیں گے حاضی ہی اس کو کیا حاضی ہی سے مراد یروشلم شہر یہ شہر کیسے بسے گا دوبارہ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے لاشوں کو یا ہڈیوں کو یا اس قسم کی تخریب کاری ساری دیکھی تو انہوں نے کہا انا یو جی اللہ کیسے اللہ انہیں زندہ کرے گا منکر نہیں تھے لیکن بے اختیار زبان سے نکلا کہ انا یو ہی اللہ اللہ بعد موقع اللہ کیسے زندہ کرے گا یعنی اس کی کیفیت خدا تعالی مجھے بھی دکھاتا کہ کیسے زندگی ملے گی کیسے یہ لوگ اپنی اصل کیفیت میں واپس آئیں گے ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان منکر نہیں ہوتا کسی چیز کا لیکن ایمان بالمشاہدہ جو ہے وہ اس کی کیفیت میں اضافہ کرتا ہے حضرت مسا علیہ السلّت علیہ اللہ کوئی منکر تھوڑے ہی تھے خدا کے لیکن جب پہنچے ہیں ٹور پہ تو انہوں نے کہا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلّت کا آگے تذکرہ آ رہا ہے اسی طرح انہوں نے کہا انا یو ہی اللہ بادم ہوتے اللہ اس شر و شلم کو کیسے اٹھائے گا یا یہ کہ جو لوگ مر گئے ہیں خدا نے کیسے زندہ کرے گا یعنی ہم بھی اسے دیکھتے پتا چلتا تو دوسرا ترجمہ اس کا ہو گیا یہ لیکن منکر نہیں تھے انکار کرنے والے نہیں تھے یہ آئے کریمہ مسلمانوں کی حالت دیکھ کے کئی بار ذہن میں آتی ہے کہ انا یوی حاضہ ہوتی اللہ اس امت کو اب کیسے زندہ کرے گا دوبارہ جن کا حال یہ ہو گیا فمات اللہ سو اللہ نے کیا کیا انہیں موت دے دی میرت عام سو برس سو برس کے لیے اللہ تعالی نے انہیں موت دے دی وفات کی اب حالت تاری ہے اور سو برس کے لیے وہ لیٹے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں اور سو برس تک کچھ ہوش اور خبر نہیں ہے کہ گرد و پیش میں کیا ہوا اور کیا معاملہ ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ایک یہ ذکر کیا ہے اور ایک اصحو کہف کے بارے میں ذکر کیا ہے اور انہیں تو اللہ نے تین سو برس سے زیادہ اس حالت میں رکھا یہ دکھانے کے لیے بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ ہم اس طرح بھی کیا کرتے ہیں اس لیے اللہ کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جو عام لوگوں کی نگاہ میں نہیں آ سکتے اب یہ اس بستی میں پڑے ہوئے ہیں دنیا کو کیا خبر کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے بعد ان کو وفات دی اور پھر انہیں ہم نے اٹھا کھڑا کیا میا عامن سو برس کے بعد اس میں جو مفسرین نے جتنا کچھ لکھا ہے اس میں گمراہی جو آئی ہے یہ المنار کے جو مصنف ہیں نا مصری انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ کئی ایک چیزیں انہوں نے اس موقع پہ لکھی ہیں مگر وہ گمراہی پر مشتمل جامع الازہر میں یہ جو متاخرین آئے ہیں بہت سی تفصیلیں یہ لوگ لکھتے ہیں اور وہ قرآن پاک سے ثابت نہیں ہوتا بس محض لغت کی بنیاد پہ دلیل تو انہوں نے صحیح دی وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں موت جو ہے وہ عارضی بھی استعمال ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ کسی چیز کا ختم ہو جانا مر جانا اور اسے اٹھانا زندہ کرنا یعنی قوم کا آہیاء یا قوموں کا اٹھنا اور یہ دلیل لغت میں تو صحیح ہے مگر اس کے بعد انہوں نے زور لگا دیا ہے پورا اس بات پہ کہ اس وقت بنی اسرائیل کی پوری قوم مردہ ہو گئی تھی پھر انہوں نے کہا کہ یہ قوم کیسے مردہ ہو گئی ہے پھر اللہ نے اسے زندہ کر دیا اس قوم کو اور پھر اس پہ انہوں نے منت مسلمہ کا چھیڑ دیا ہے کہ مسلمان مردہ ہو گئے خدا اس قوم کو کیسے زندہ کرے گا اور اس آیت سے انہوں نے اصل چیز کا انکار جو کیا ہے یہ ہے خطرناک چیز کہتے ہیں حقیقت میں ایسے نہیں ہوا کہ زہر یا جو بھی پیغمبر علیہ السلاۃ وسلم مراد لیں ان پہ وفات آ گئی وہ حقیقت میں ایسے نہیں ہوا بلکہ مراد یہ ہے کہ اس قوم پہ ایسی کیفیت گزری کئی جگہ اسل مینار میں انہوں نے وہ چیز کی ہے جو چیز صحیح نہیں تھی ہوا یہ ہے اصل قصہ ذرا سا آپ سے عرض کریں انیس صدی کے آخر پہ جب پورے عالم اسلام پہ غلبہ ہوا ہے آ, انگریزوں کا اور فرینچ کا فرانسیسیوں کا تو عمومی طور پر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہم کتاب و سنت کو اس رنگ میں پیش کریں جو ان کے لیے قابل قبول ہو تو سترہ سو پچاس اٹھارہ سو کے قریب یا, یا اس سے بیس پچیس برس پہلے چلے جائیں یہاں سے لے کر اور پھر اگلی پوری صدی انیس سو بیس انیس سو تیس تک یہ کیفیت یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ ہم کسی طرح بچیں ان چیزوں سے جو چیزیں بھی بتاتی ہوں کہ کتاب و سنت میں جو چیز آئی ہے یہ معجزہ ہے یہ جو چیز ہے کسی ولی کی کرامت ہے کوئی بھی ایسی چیز جو انسانی عقل سے ماورا ہے یا عقل انسانی میں نہیں آ سکتی ہم اس چیز سے بچ کے اس کی کوئی نہ کوئی توجیف کرتے رہے تاکہ انگریز وہ اس دین کے قریب آ جائیں فروسی سی وہ اس دین کو پڑھیں ہمیں کہیں بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے یہ طرز عمل تھا مسلمانوں کا رہا اور پھر اس طرز عمل میں بڑے بڑے لوگ سامنے آئے مصر میں جامع الظہر سامنے آیا اور جامع ال میں جتنے بھی تھے ان کے بڑے بڑے مشائق ان میں سے اکثر نے انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو ماننا چھوڑا اور انہوں نے پھر اپنی تفسیریں لکھنی شروع کی کہ یہ اس کی ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیسے یہ بستی زندہ ہوگی اور پھر اللہ نے انہیں موت دے دی اور اللہ نے انہیں اٹھایا میں اتام ان سو برس کے بعد اب اس کی انہوں نے توجہ جی کرنی شروع کر دی ان کا ایسا واقعہ نہیں ہوا مطلب یہ ہے کہ وہ گزر رہے تھے اور انہوں نے بیت المقدس کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ قوم مر گئی ہے ساری میری یہودی قوم خدائی سے کیسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے تو انہوں نے اس چیز کو استعارے کے رنگ میں لے لیا اصل چیز سے انکار کر دیا یہی چیز اگر آپ دوسری طرف دیکھیں الجزائر میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے انہوں نے قرآن کی ایسی تفصیلیں کرنا شروع کر دیں جو خالص عقل کے معیار پہ پوری اتریں اور یہ ماننا ہی نہ پڑے سرے سے یہ کوئی ایسی چیز مع کے باب میں بھی ہوئی تھی تیسری طرف آپ دیکھیں تو جمال الدین افوانی تھے نام سنا ہوگا جمال الدین افغانی مرحوم یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح انگریزوں کے تسلط سے نجات دلائی جائے بر صغیر کو اور ان لوگوں کو اور یہ سب چیزیں جمال الدین افغانی کے اپنے افکار جو کچھ بھی ہو سیاسی طور پہ وہ چلے گئے فرانس ترکی گئے ترکی والوں نے جلاوطن کر دیا فرانس چلے گئے فرانس میں جا کر انہوں نے الورو، الوسکا کے نام سے اخبار نکالا مفتی محمد ابدو جو مصر کے تھے ان لوگوں کی وہاں ان سے ملاقاتیں ہوئیں تو سیاسی اعتبار سے سارے انگریزوں کے خلاف تھے سامراجیت کے خلاف تھے تو ان لوگوں نے وہاں سے اخبار جو نکالا تو اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ انگریزوں کے خلاف کام کیا جائے اور ہوتے ہوتے انہوں نے اسلام کو اس رنگ میں پیش کرنا شروع کر دیا اور وط الوس کا اخبار والوں نے کہ کوئی بھی چیز اس میں سے ایسی نہ ماننی پڑے جس کا تعلق معجزات سے ہو ان چیزوں سے ہو وغیرہ بڑی شرمندگی ہوگی کہ انگریز سوال کریں گے اور ہم انہیں کیا جواب دیں گے میرا کا انکار کر دیا کیونکہ ماننا پڑتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر یہ حاضری ہوئی حق تعالی شانو کیا اور یہ یہ چیزیں ہوئیں اس کا انکار ہو گیا شکیہ کمر کا جب موجے کا تذکرہ آیا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو اب یہ کہنا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور ایسے ہو گیا اس کا انہوں نے کہا یہ کیسے مان سکتے ہیں انگریز آگے سے سوال کریں گے گورے اور اس پہ بڑا مشکل مسئلہ پیش آ جائے گا یہ نہیں مانوں گا یہ وہ شرمندگی کی کیفیت تھی اور اہل علم میں جو لکھے پڑھے تھے ان میں ایک پورا گروہ ایسا پیدا ہو گیا جنہوں جن نے معجزات اور ان چیزوں کا انکار کرنا شروع کیا مفتی محمد ابدو کا حلقہ تھا مصر میں اور ان سے پھر یہ صاحب المنار کے مصنف اور یہ لوگ آگے آئے ہیں سارے کے سارے اسی لیے وہ اس سٹیپ سے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا اہل کتاب ہیں کافر اب جو دنیا میں پائے جاتے ہیں اسی المینار میں انہوں نے لکھا کہ ہندو جو ہیں ہندوستان میں پائے جاتے ہیں وہ اہل کتاب ہیں ان کی عورتوں سے بھی نکاح جائز ہے ان کا زبیہ بھی جائز ہے یہ وہ چیز ہے یہ جو ذہنی شکست خردگی کی علامتیں تھیں یہ ظاہر ہیں اس ذہنی شکست خردگی کی وجہ سے یہ تین چار مثالیں ہم نے آپ کو دی الجزائر کی مصر کی پیرس کی ہندوستان کی وہ افغانستان کی جماہر الدین افغانی کا ہلکا جو تھا اور یہی چیز جب علی گڑھ میں آئی تو سر سید خان مرہوم تھے ان کے کارنامے اپنی جگہ پہ جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا لیکن انہوں نے ہر جگہ انکار کرتے چلے گئے کہ یہ چیزیں ہوئی نہیں ولیم میور ان کے زمانے میں پورے پنجاب کا گورنر تھا اور بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا اس سے اختلاف یقیناً ہے بہت گمراہی چیزیں اس نے لکھی اور, اور, اور اسی کی وہ کتاب ہے غالباً اور انڈین مسلمس وہ کتاب جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے اس نے وہابیت پہ لکھا ہے کہ وہابیت کیا چیز ہے اور کن کن لوگوں کو انہوں نے خریدا تھا ہندوستان میں یہ اگر ریکارڈ دیکھنا ہو تو انڈیا آفس لائبریری میں جا کر دیکھیے گا کہ کن کن لوگوں کو انہوں نے ہندوستان میں خریدا اور کن کن پیروں کو کن کن مشائق کو کن کن علماء کو وہ ایک ایک پائی دیا کرتے تھے جمے کے دن جو مجمع آئے اس کو آپ کلام علی صاحب کے خلاف لڑائیں اس کے خلاف بولیں کیونکہ وہ انگریزوں کا مخالف یہ ساری تاریخ ملے کہ کون کون سے زمانے کے مشائق بکے ہوئے تھے اور انگریز باقاعدہ انہیں پیسے دیتے تھے اور بڑا نعرہ یہی تھا کہ یہ آدمی وہابی بھی ہو گیا بس جس کے بارے میں سن لیتے تھے اس کی کوئی نہیں بھی مانتا تھا یہاں تک یہ اثر پھیلا کہ وہ کہتے ہیں ایک جگہ مولی صاحب نے قرض لے لیا گاؤں میں تو لاجپت رائے ہندو تھے ان سے قرض لے لیا انہوں نے وہ لیتے رہے تو ایک دن لالا جی نے کہا کہ مولی صاحب قرض زیادہ ہو گیا اگر آپ کچھ ادا کر دیتے کمیاں کر دیں گے پھر اور دو چار ہفتے گزر گئے پھر اس نے کہا پھر جب تک آدھا کیا تو انہوں نے کہا تم نے دکان گاؤں میں رکھنی ہے نہیں رکھنی اس جی آپ دکان کا کیا کر سکتے ہیں دکان تو ہماری ہے باپ دادا کا کاروبار ہے اپنے پیسوں کا ذکر کیجئے انہوں نے کہا اچھا کرتے ہیں جمعہ آیا جمعے کے دن اب وہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے لالا اور کوئی آتا نہیں لالا جی روکتے ہیں کہہ رہے آپ تمہارے پرانے گاہک تھے کچھ کہتے ہیں وہ لالا جی سے منہ پھیر کے بھاگ رہے ہیں آخر بیچارا شام تک تنگ آ گیا اگلے دن کسی بھلے مانس کو اس نے پکڑا اس نے کہا وہ کیا گیا آخر میرے گاہ ٹوٹ گئے کوئی آدمی میری بات نہیں سنتا انہوں نے کہا جی ہم آپ سے نہیں بات کر سکتے انہوں نے کہا کیوں؟ تم کچھ تو بتاؤ انہوں نے کہا کل جمعے میں مورانا نے ایلان کیا کہ لالہ لاجپت رائے کو جانتے اور سب نے کہا جی جانتے ہیں ان کا وہاں بھی ہو گیا آئندہ اس کی دکان سے کچھ نہ لینا تو تم وہاں ہو گئے یہ ہوا قصہ وہ ہندو گیا کہا مولی صاحب پیسے نہ دو اپنے فتوا یہ واپس لے لو میں بالکل وہاں بھی نہیں ہوا ابھی تک ہندو کا ہندو ہی ہوں اور پھر اگلے فتوا ہوا کہ جناب یہ وہاں بھی نہیں ہوا ابھی تک لالا لالا ہی ہے تب جا کر کہیں دکان کھلی اتنا بدنام کیا انگریزوں نے اس لفظ کو حیدرآباد میں حیدرآباد میں چلے گئے سید احمد شہید رحمت لال کے خلیفہ تھے اور بنگال میں حضرت کا مزار ہے اب بھی کیا نام تھا حیدرآباد والوں کو پتا ہوگا ارے بنگال میں یار جنہوں نے تبلیغ کی ساری ہیں بڑے بڑے مشہور آدمی تھے علی ان کے نام کے آخر پہ آتا ہے سید صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم کو میں سے تھے چلو نام یاد آ جائے گا انشاءاللہ وہ چلے گئے حیدرآباد تو حیدرآباد جا کے حضرت کہتے تھے میں لکھا انہوں نے ان کے رسائل اب تو خیر ملتے ہی نہیں پڑھنے کو بھی بہت پرانے ہو گئے مدوا میں بھی محفوظ ہیں ہم نے وہیں پڑھے تھے وہ تو وہ خرم علی بالہوری جو شہد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے عزیز تھے یہ سارا ایک ہی بیچ تھا ان کا تو وہ کہتے ہیں کہ اب نام اٹک گیا ان کا سین میں دیکھیے خیر آ جائے گا انشاءاللہ بہت مشہور آدمی تھے بنگال میں اب بھی حضرت کی قبر ہے اور حیدرآباد میں بڑا کام کیا بھائی اچھا حضرت کہتے ہیں میں جب مسجد میں گیا تو کوئی کوئی شناسائی تو تھی نہیں اور سید صاحب رحمت اللہ نے میرے ذمہ یہ لگایا کہ تم ہندوستان میں جا کر اور لوگوں میں کام کرو مسلمانوں تو شام کے وقت دو آدمی آئے لڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا مولوی صاحب تم بڑے بھلے بانس معلوم ہوتے ہو اور آپ ایک فیصلہ کر دیں تو میں نے کہا بھائی کیا فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کہا آپ بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں اس نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے لڑکے کی شادی ہماری لڑکی سے کرے گا اور اب یہ وعدہ پورا نہیں کر رہا اور آج بہت دنگا ہوا اور ہم مسجد میں آئیں آپ سے فیصلہ کرائیں تو حضرت نے فرمایا بھائی اگر وعدہ ہوا تھا منگنی ہو گئی تو کیوں نہیں کرے اس نے کہا جی مودی صاحب یہ اس کا جو بچہ ہے یہ ہو گیا انہوں نے کہا ہیں وہ ہو گیا اس کا کیا فرق پڑا تو اس نے جو لڑکے کا باپ تھا اس نے کہا حضرت قسم لے لیں بالکل وہاں نہیں ہوا ابھی بھی گانجا پیتا ہے ابھی بھی چرس پیتا ہے ابھی بھی مزار پہ جاتا ہے سب کچھ کرتا ہے بالکل وہاں نہیں ہوا وہاں تو جب وہ جب یہ چیزیں چھوڑ دے تو حضرت نے لکھا ہے ہندوستان میں یہ حالت ہے یہ اتنا لفظ بدنام ہو گیا ہے کہ جو آدمی بھی ذرا ڈھنگ کا کوئی کام کر لے اور پھر لکھا ہے کہ حیدرآباد میں اگر کوئی آدمی تخنوں سے اوپر شلوار کر لے تو اسے وہاں بھی کہتے ہیں یہ حال تو اس لیے یہ ایک تحریک تھی پوری اس پس منظر میں آپ دیکھیں تو ولیم میور جو تھا نا اس نے لکھا اور انڈین مسلمس ایک کتاب اور ایک اور اس نے کتاب لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی پہ لائف آف محمد یہ جو کتاب ہے اس میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کی اور اس پہ اس نے اعتراضات بھی کیے نام کیا تھا حضرت کے خلیفہ کا بنگال میں تھے جون پور میں پھر ان کا سلسلہ پھیلا ارے علی ان کے نام کے آخر پہ آتا ہے دو بھائی تھے سید صاحب رحمت اللہ کے ساتھ وہ گئے تھے پھر حضرت کا شہادت ہو گئی انتقال وہاں تو بالا کوٹ سے وہ آئے تھے اب سوئی اٹک گئی نا اچھا ناللہ ایسے نالائک ہو گئے تو ولیم میور نے کتاب لکھی وہ آ, آ, وہ جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوانے پہ اب سر سید کو فکر ہوئی کہ اس کا اس کا ہم جواب لیں لکھیں اور واقعی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی سر سید نے یہ کام کیا آپ ان کی چیزیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ انگلینڈ آئے کتابیں جمع کیں اس کے بعد انہوں نے لکھا اور سر سید اس میں سارے اپنے بیٹے کو تفسیل لکھتے ہیں کہ آج یہ کام کیا آج یہ کام کیا روزانہ رات کو وہ ڈائری لکھ کے اپنے بیٹے کو بھیج دیتے تھے اور ایک جگہ لکھا کہ پیسے کی بڑی شدید ضرورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے, کے لیے جو, جو کتاب اس نے لکھی ہے اس کا جواب لکھنا ضروری ہے مکان بیچ دو اور پیسہ ہمیں بھیجو یہ کام اتنا ضروری ہے یہ سب چیزیں ملیں گی اور سر سید نے براہین احمدیہ براہین احمدیہ نہیں سر سید نے خطبات احمدیہ جو اس کے مقابلے میں لکھی ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں اس سے اسی کے قریب ملتی جلتی چیزیں ہیں سر سید نے ساری سوانے رسول اللہ صلی اللہ لکھی اور کہا کہ جو معراج کی قصے ہیں اور یہ چیزیں یہ خواب تھے حقیقت اس میں کچھ نہیں تھی اور مع کا انکار کرتے چلے گئے یہ ایک ٹرینڈ چلتا رہا ہے برے صغیر میں بھی اور ادھر مصر میں بھی تو جامعہ الظہر والے یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ ہم تو بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں بہت کھلا دماغ ہے ہم تو فتوے ایسے دیتے ہیں یہ چیزیں انہوں نے کی سر سید کہ ہاں علی گڑھ میں یہ چیزیں ہوئی ادھر جمال الدین افغانی نے کی اور اسی لیے علی گڑھ کے جو پڑے لکھے تھے اب کے نہیں جنہوں نے علی گڑھ سے پڑھا تھا انیس سو بیس میں انیس سو اٹھارہ میں اب تو بچارے کہاں رہ گئے ہوں گے وہ لوٹ جو نکلتی تھی صحیح طور پہ پڑھے لکھوں کی وہ حدیث کے بارے میں اتنے اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے اور اسی طرح معجزات کے بارے میں بھی کوئی اتنے اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے یہ تو انیس سو بیس کے بعد کہیں جا کر علی میں بھی انقلاب آیا ہے تو یہاں پر ہم چلے تھے اس بات سے کہ ہر طرف یہ ٹرینڈ رہا ہے تو سترہ سو پچاس اٹھارہ سو سترہ سو پچتر، اسی کے بعد جو چیزیں آپ پڑھیں گے نا اسلامک لٹریچر میں جن لوگوں کی تفصیلیں ان میں سے جو بھی ویسٹرن تھاٹ سے متاثر ہوا ہے وہ جزاب کا اور ان چیزوں کا انکار کرتا ہوا ملے گا المنار والے نے یہاں پر جو کچھ لکھا ہے وہ یہی چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہوا بس ایک ایسی چیز تھی کہ قوم کو قوم کو زندہ کرنا تھا اور قوم کو مردہ کرنا تھا بھائی اللہ نے صاف کہا اب جا کر یہ رجحان کہیں بدلا انیس سو تیس کے بعد انیس سو چالیس کے بعد اور اسی میں شامل ہیں وہ بھی قادیانیوں کا جو دوسرا گروپ ہے نا لاہوری ایک تو یہ ہے نا قادیانی روا والے ایک ان کا دوسرا گروپ ہے لاہور والوں کا وہ بھی اسی میں شامل ہیں رسول اللہ صلی اللہ پہ جتنے وہ ہیں سب کا وہ دھیرے دھیرے انکار ہے وہ کہتے ہیں ایسے ہوا اور ایسے ہوا وہ ایک سر سید صاحب کی بات پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ تم لاکی لے لو اور پہاڑوں میں چلے جاؤ اور وہاں پہ چشمہ ہوگا پانی کا وہ تم اپنی قوم کو بتانا تو یہ ایک پورا ٹرینڈ تو اس زمانے میں جو چیزیں آپ پڑھیں گے عالمی اسلام کے مختلف حصوں میں پھر آپ کو پتا چلے گا مرض کہاں سے شروع ہوا اماطا اللہ میں اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں موت دی کتنے برس سو برس کے لیے سما بآسا ہو اور پھر ہم نے کیا کیا انہیں دوبارہ زندگی دے دی پھر ہم نے اٹھا کر کھڑا کر دی موت کے بعد باسط ہو گئی ان کی کالا اور ارشاد فرمایا تعالی شاہ نے کم لبستہ کتنے عرصہ آپ رہے وفات شدہ کم لبستہ کتنی مدت گزری کتنا وقت گزرا کوالا وہ بولے جس نبی علیہ صلاح وسلام کے انتقال ہو گیا تھا لبستو یومن میں رہا ہوں گا ایک دن او بعد یومن یا دن کا بھی کچھ حصہ جیسے فرض کر لو دوپہر کے وقت یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے شام کو دیکھ کے کہا کہ دن کا کچھ حصہ اور فرض کر لو صبح کے وقت واقعہ پیش آیا تھا تو انہوں نے کہا شام ہوگی ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہو یہ چیز ہے جو مومن کو قبر میں بھی پیش آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو منظر قبر میں دکھایا جاتا ہے جیسے سورج ڈوب رہا ہے تو مومن انسان جب اس سے سوال جواب خریدتے کریں گے تو کہے گا دسلا چھوڑو مجھے میں اثر کی نماز پڑھ لوں سورج ڈوبنے والا بعد میں بات کرنا اثر کی نماز میں پڑھ دو. یہ جو دنیا میں نماز کے پابند لوگ تھے قبر میں بھی انہیں نماز کام آ جائے گی وہ کہے گا دونی سلا چھوڑو نماز پڑھو پالب لبستہ انہوں نے کہا یہ نہیں بل بلکہ لبستہ تم رہے ہو میتا سو برس سو سال گزر گئے ایک پوری صدی تک کے لیے موت اور اس کے بعد ہے زندگی اب بھلا بتاؤ یہ زندگی اور موت جو بار بار تذکرہ آ رہا ہے منار کے جو مصنف ہیں ان کے بقول یہ قوموں کا عروج اور قوموں کا زوال ہے تو کون سی قوم سو سال مردہ اور پھر قوم کو اٹھایا اور پھر اس کے بعد فنظر لاتا عام کا اللہ نے کہا اپنے کھانے کو دیکھ اور اپنے پینے کے پانی کو دیکھ کہاں کہاں اس چیز کی توجیحات کرتے پھریں ہیں کہ کھانے سے کیا مراد ہوئی اور پانی سے کیا مراد ہوئی ایک جھوٹ آدمی بول لینا۔ پھر اس کو کور کرنے کے لیے اور سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو سیدھی طرح مانا جائے کہ موجزہ تھا ہوا اللہ تعالی کی طرف سے ایک چیز سی ہوئی تو کا فنزوری رہا کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم اپنے کھانے کی طرف وہ شرابی کا اور اپنے پینے کی طرف پینے کے لیے جو پانی ہے اس کی طرف دیکھو لم یا اور وہ خراب نہیں ہوا پانی خراب ہوا ہے نہ کھانے کی چیز خراب ہوئی ہے ان دونوں کو دیکھو اور تم جو بات کر رہے تھے کہ اللہ کیسے اس بستی کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ جس طرح پانی اور کھانے پہ کوئی خرابی نہیں آئی ہے سو برس اسے اپنی حالت میں رکھا ہے ہم نے بالکل ایسے ہی ہم سو برس اس چیز کو ہم, ہم،, ہم،, ہم ان چیزوں کو ایسے ہی زندہ کر سکتے ونزر اور دیکھ الہ ہماری کا اپنے گدھے کی طرف ہمار گدا ہوا نا یعنی جس پہ سواری کرتے تھے ایک تو گدھا وہ ہے جو ہندوستان پاکستان میں پایا جاتا ہے اور ایک گدھے وہ ہیں جو شام مصر وغیرہ میں پائے جاتے ہیں وہ ذرا اونچے کد کے ہوتے ہیں اور انہیں سواری کے لیے استعمال کرتے بھی ہیں اور اس, اس, اس, اس گدھے کا پسینہ بھی پاک ہوتا ہے اسی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ سواری کی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں کی گرمی اور اتنے شدید موسم میں اسے پسینہ نہ آتا ہو پسینہ آتا تھا اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ وہ لگا ہوگا اور اس کے باوجود یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے کی سواری کے بعد کبھی اپنے کپڑے دھوئے ہوں یا دھلوائے ہوں یا یہ کہا ہو تو اس لیے فکہ نے اس سے وہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ جو گدھا ہے اس کا بچا ہوا پانی پیا ہوا وہ تو مشکوک ہے مکرو ہے اس سے وضو کرنا لیکن اس گدے کا پسینہ پاک ہے اور دلیل اس کی حدیث سے وہ لیتے ہیں ارشاد فرمایا منظور علا ہمارے کا اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ ولی کا ہم کر دیں گے آپ کو آیت للناس لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بنائیں گے آپ کو اللہ نے اس اس کا تذکرہ بھی کر دیا منظور اور دیکھیے آپ ہڈیوں کی طرف گدے کی جو ہڈیاں کیفا کیسے نن شہا ہم ان ہڈیوں کو اٹھاتے ہیں نشوز کسی چیز کا ابھرنا کسی چیز کا اٹھان کیفنشیزا کیسے ہم اس چیز کو ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں سورہ نسا میں بھی اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا نشوزا او راجن اور جب ڈر ہو اس بات کا کہ نشوز خواتین جواب دیں گی آگے سے تو وہ بھی ایک چیز ایک معاملے کو اٹھانا ہے نا ایک جھگڑے کو کھڑا کرنا ہے اللہ نے وہاں بھی اس لفظ کا استعمال فرمایا منظور رزامی کئی فن ان شیز اور دیکھو تم ان ہڈیوں کی طرف کئی ان شیز کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں سما اس کے بعد نکسوہا لہما ہم اس کو پہنائیں گے گوشت وہ جو کھانا جلدی خراب ہو جانا چاہیے تھا اسے سو برس بھی اپنی اصلی حالت نے رکھا ہے اور گدھا جس کی بہرحال کچھ تو عمر ہونی چاہیے تھی اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی رہ گیا ہے فرمایا یہ سب ہماری قدرت کی نشانی ہے یہ سب ہماری طرف سے ہے ان چیزوں کو دیکھو سمنس لہما کیسے ہم اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں فلما طبین لہو جب ان پر یہ چیز کھلی واضح ہوئی انہوں نے دیکھا گدھے کو بھی اس کی ہڈیاں کیسے اٹھی اس پہ گوشت کیسے چڑھایا گیا کالا لم کہنے لگے اللہ مجھے بہت زیادہ علم مل گیا عالم میں نے خوب جان لیا اس سے مراد ہے مشاہدہ اس سے مراد ہے رویت دیکھنا و دلیل سے علم تو ان کے پاس پہلے بھی تھا مسلمان تو وہ تھے ہی عقیدہ تو ان کا پہلے بھی تھا اس کا مطلب ہے اللہ اب مشاہدہ حاصل ہو گیا ان اللہ آشین قدیر کہ پروردگار اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے عَالَمُ <قَدِئًا> انہوں نے کہا میں نے اس بات کو جان لیا خوبیت سے یعنی بہت اچھی طرح مشاہدہ ہو گیا کہ اللہ اعلی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے پھر اس قصے کو دیکھیے اوکل مرا یا اس شخص کی مثال بتائیں جو گزرا ایک بستی سے یہ قائدہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم اپنے دوستوں کو ظلمتوں سے شکوک شبہات اندھیرے ان چیزوں سے نکالتے ہیں نور کی طرف لے جاتے ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی پہلے ہی سے ایمان پہ ہے یقین پہ ہے مزید اس یقین کی تقویت کے لیے وہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو ہم تو اتنا زیادہ احسان اپنے دوستوں پر کرتے ہیں اور شیطان وہ دیکھو کیسے گمراہ کرتا ہے اس نے اس کو گمراہ کیا اور اس نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں اور ہماری مہربانیاں دیکھو یا اس آدمی کا حال پڑھو دیکھو ہماری مہربانی کیسے ہوئی کل اعلی کریادن جو ایک بستی سے گزرے بہت خوابیت ان آلہ اور وہ بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل یعنی پہلے اس کی چھتیں گر گئیں پھر اوپر سے اس کی دیواریں گر گئیں کالا انا اللہ ہی موتے وہ کہنے لگا اللہ کیسے زندہ کرے گا اس بستی کو یا یہ کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا اس بستی کے رہنے والوں کو پاما اللہ میں تعمین اللہ نے سو برس کے لیے انہیں موت دے دی ثم باسا ہو پھر اس شخص کو خدا نے اٹھایا کالا اور پوچھا کم لبستہ کتنا عرصہ رہے ہو کتنی مدت گزری کالا لبست تو یومن او باغ انہوں نے کہا پرگار ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ رہا ہوں اللہ نے کہا تم سو سال یہاں رہے ہو میرا تعمیر سو برس تک تمہیں مردہ رکھا ہے یہ ہے دلیل اجتہاد کی کہ آدمی آسار پر چیزوں پر غور کر کے پھر حکم لگاتا ہے نا تو انہوں نے دیکھا ہوگا جو بھی آسار ہیں پھر انہوں نے حکم لگایا کہ ایک دن یا دن سے بکاؤں یہ ہے دلیل اجتحاد کی اس سے اس سے وہ کہا کہتے ہیں اجتہاد ثابت ہوتا ہے دیکھا ہے اس آیت کو ہم سو بار بھی پڑھیں تو دماغ ادھر نہیں جاتا لیکن جن لوگوں کا وہ ایک خاص دماغ ہوتا ہے نا سوچنے کا قانونی اعتبار سے انہوں نے کہا اس میں دلیل ہے اجتہاد کی کہ انہوں نے آثار کو دیکھا اور پھر کہا کہ ایک دن رہا گا ایک دن سے بھی کم رہا ہوں گا اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے کہا نہیں سو سال فنزور لا قامی اور آپ دیکھیے اپنے کھانے کو وہ اور اپنے پینے کے پانی کو لمبی تسنہ اور یہ ابھی بگڑے نہیں منظور اللہ ہمارے اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ وہ لاد آیت الناس اور ہم آپ کو بنائیں گے انسانوں کے لیے نشانی لوگ دیکھیں گے ان چیزوں کو پڑھیں گے انہیں ہدایت حاصل ہوگی منظور اور ہڈیوں کی طرف نگاہ کر کئی فن ان شیزا کیسے ان ہڈیوں کا ہم اٹھاتے ہیں ثم نقصوہ لہمہ اور کیسے ہم ان کے اوپر گوشت کو چڑھا دیتے ہیں فلما تبین ن جب ان پہ یہ کیفیت کھلی اعلی عالم ان اللہ اعلیٰ کل شعین قدیر انہوں نے کہا میں نے دیکھ لیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے مشاہدہ رویت یہ اب ہو گئی